الله وهو قول سديدا يسليح لكم اعمالهم ويقبل لهم ذلوقكم ومن ينته الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله امور محذاتها وكل محدثه بدعة وكل بدأة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انذرون نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فَاضْرِبْ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ اس <الْغَرُور> دن منافق مرد اور عورتیں مومنوں سے کہیں گے ہمارا انتظار کرو ہم بھی آپ کی روشنی میں چلنا چاہتے ہیں ان سے کہا جائے گا دنیا میں واپس چلے جاؤ وہاں سے روشنی لے کر آؤ اسی دوران ان کے بیچ میں ایک دیوار حائر کر دی جائے گی جس کی ظاہری حصے پر ظاہری حصے پر اللہ کا اللہ کی رحمت ہوگی اور بعد میں حصے پر اللہ تعالیٰ کا آزاب ہوگا وہ بولتے ہی رہ جائیں گے ہم تمہارے ساتھ ہوا کرتے تھے وہ جواب دیں گے ہاں تم ساتھ تو ہوتے تھے لیکن تم نے اپنے آپ کو فطروں میں ڈال لیا اور جھوٹی امیدوں کے پیچھے لگے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا اور شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا محترم بھائیوں اللہ دوبارہ کا وطالعہ اس بہت چھوٹی سی دنیا کے بعد بہت, بہت بڑی آخرت لے کر آنے والا ہے شاید کسی کے دل میں یہ بات آئے کہ مسلسل آخرت پر بیان چل رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ پچاس سال کی وہ پچاس ہزار سال کی ہے اس ریشو سے آخرت کا حق بنتا ہے کہ اس پر زیادہ بولا جائے اور یہ فانی ہے وہ باقی ہے اس نسبت سے حق ہے کہ اس پر زیادہ بولا جائے اور چونکہ وہ بہت بڑا دن ہے پچاس ہزار سال کا دن ہے اس میں بہت واقعات ہونے والے ہیں ان کا تذکرہ نہ بولنا پسند کیا جاتا ہے نہ سننا پسند کیا جاتا ہے تو مختلف واقعات ہیں واقعات کا تکرار نہیں ہے البتہ موضوع کا تکرار ضرور ہے میرے عزیز بھائیو جب سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے گرمی کی شدت سے زمین سر ہو چکی ہوگی اس حالت میں لوگ پانی پانی کریں گے سایہ اور پانی شدید گرمی کی حالت میں دو چیزیں بہت پسند کی جاتی ہیں سایہ اور پانی سایہ کس کو ملے گا سات قسم کے لوگ جن کا تذکرہ گزر چکا ان کو ربعد الجلال کا سایہ ملے گا کہ اس کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا عدل کرنے والا حکمران وہ ذمہ دار کسی لیول کا ذمہ دار ہو عدل کرتا ہو وہ نوجوان جو جس کی زندگی جوانی عبادت میں گزرتی ہے وہ شخص جس کا مسجدوں کے ساتھ دل جڑا رہتا ہے وہ شخص جس پر بدکاری کا بہت بڑا موقع فراہم کیا گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرتے ہوئے رد کر دیا یہ کل ملا کر سات لوگ اور قرآنِ حکیم کی تلاوت کرنے والوں پر قرآن خود بادل بن کر سایہ کرے گا اور پانی کے لوگوں کو ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مہینہ کوئی چلتا رہے تو جتنا فاصلہ طے ہوتا ہے اتنی لمبائی اور اتنی چوڑائی والا میرا حوض ہوگا میدان محشر میں جس کا پانی برف سے زیادہ سفید ہوگا شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا پینے کے کٹورے آسمان کے ستاروں جتنے ہوں گے اور میں اپنی امت کے لوگوں کو اس سے پانی پلاؤں گا اے اللہ کے رسول علیہ السلام وسلام آپ ہمیں پہچان لیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ آئے ہیں فرمایا ہاں ان نہ امتی یا تو یوم قیامتی غرن محجلین ودو میری امت کے لوگ ان کے وضو والے آدھا چمک رہے ہوں گے ہاتھ پاؤں چہرے ان کے چمک رہے ہوں گے میں ان کو پہچانوں گا اور پانی پلاتا چلا جاؤں گا اور جو ایک بار میرے حپاس سے حوز کوثر کا پانی پی جائے گا پچاس ہزار سال تک پیاس نہیں لگے گی اللہ ہمیں ان میں سے کر دے اس میں دو آبشاریں گر رہی ہوں گی ایک سونے کی اور ایک چاندی کی چشم جنت میں ہوں گے یہ حوض میدان محشر میں ہوگا اور کروڑوں عربوں کی تعداد میں لوگ آئیں گے اور پیتے چلے جائیں گے لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں بس اوقات ان کا ماتھا تم سے زیادہ کالا ہوتا ہے لیکن توحید سچی نہیں اللہ کے ساتھ شر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے ہیں لیکن ہر آنے والا دن ان کے دین میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے ان کے مولوی ان کے پیر ان کے امام ان کے پیشوا آئے دن دین میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں وہ دین کے اضافوں پر عمل کرتے ہیں خالص آسمان سے آنے والے دین پر عمل نہیں کرتے آزائے وضو بھلے چمک رہے ہوں گے فرمایا ان کو روک لیا جائے گا میں دیکھ رہا ہوں شکل مومنانہ ہے آزائے وضو چمک رہے ہیں میں ان کو پانی پلانا چاہتا ہوں بیچ میں اللہ کی پولیس حائل ہو جائے گی میں کہوں گا اوسے ہابی اوسے ہابی او میرے ساتھی ہیں ان کو کہاں لے کر جا رہے ہو اللہ کے فرشتے کہیں گے لَا تَدْرِ مَا بَادَكَ. اے اللہ رسول علیہ اندر آپ کی وفات کے بعد آپ نہیں جانتے انہوں نے دین میں کتنا اضافہ کیا تھا کوئی پروڈکٹ جعلی بن جائے پیپسی کی جگہ کوئی اور پانی کے اوپر پیپسی لکھ دے جرم ہے یا نہیں کوئی کسی صابن کے نام پر اپنا صابن چلا دے اوپر وہ معروف برانڈ کا نام لکھ دے اسی کا مونو چھاپ دے کیس ہو جاتا ہے جرمانہ ہو جاتا ہے جیل ہو جاتی ہے لیکن کیا اللہ کے نبی علیہ السلات السلام کے فرامین رب دل جلال کا دین ہی ایسی برانڈ ہے کہ جس کے نام کی جو چاہے اپنی بنا کر لے آئے اور اس کو اسلام قرار دے دے رجب کے کنڈے ہمارے بچپن میں کہا جاتا تھا کہ یہ صرف ستاروں کی روشنی میں کھائے جا سکتے ہیں ستاروں کی روشنی میں کھائے جا سکتے ہیں بعد میں نہیں اب اس کو دن میں بھی جائز قرار دے دیا گیا ہے ابتدا بھی غلط ہے انتہا بھی غلط ہے اور انتہا میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کتنے ایسے درود ہیں کوئی میڈ فیصل آباد ہے کوئی میڈ کراچی ہے نام ان کے کوئی ہندی زبان کا کوئی پنجابی زبان کا کوئی سندھی زبان کا اور ان کو دین کا حصہ بنا کر اس پر اتنے اتنے فضائل لکھے جاتے ہیں کہا یہ لکھی ہے یہ ہزاری ہے یہ تاج ہے اور یہ تنجینہ ہے یہ سارے کے سارے درود ہیں ان کے فضائل یہ ہیں کہ ایک بار پڑھ لو اسی سال کے گناہ ماغ ہو جائیں گے چوری کرو سیاہ کاری کرو آ جاؤ آ کر کے راستے میں چوری سے واپسی کے راستے میں ضرور پڑتے ہوئے آ جاؤ بس ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا خود ساختہ چیزوں کو دین بنا دینا آج کے مسلمان کے چوبیس گھنٹے کیسے گزرتے ہیں فجر کی جگہ پر وہ قوالی سنتا ہے اور اس کے بعد سارا دن کام کرتا جمعہ رات کو کھانا پہنچاتا ہے اور سال کے سال اپنے اس کی قبر پر جا کر کے میلے میں شریک ہوتا ہے یہی اس کا پورا دین ہے یہی اس کا پورا دین ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے کوئی فکر کی بات نہیں میرا پیر مجھے چھڑا کر کے لے جائے گا اسلام جو آسمان سے آیا ہے وہ ایک طرف رہ گیا جو ایڈیشن مسلمانوں نے کیے ہیں اس پر عمل کرتا ہے اور سمجھتا ہے میں دیندار ہوں اور بڑا مطمئن ہے فرمایا ان کو پولیس گھر کر لے جائے گی میں پوچھوں گا کہاں لے جا رہے ہو وہ کہیں گے جہنم میں لے جا رہے ہیں ان کا جرم کیا ہے یہ دین میں اضافہ کرتے اور اضافے پر عمل کرتے تھے میں کہوں گا سہ لمن غیر دی دفاع ہو جائے دور ہو جائے جس نے میرے دین کا بیڑا گرگ کیا میرے بات مجھے نہیں چاہیے وہ پانی جو پلایا جائے گا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی امید ہے کہ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے گا میرے عزیز بھائیوں اتنے زیادہ کٹورے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے اس کے بعد جو پی لے گا یہاں سے فلٹر لگنے لگ گئے ہیں ذرا غور کرو فلٹر لگ رہے ہیں پہلا فلٹر کیا کسی کو سایہ نہیں ملا کسی کو سایہ مل گیا دوسرا فلٹر کیا کسی کو پانی نہیں ملا کسی کو پانی مل گیا آگے بڑھتے چلے جائیں گے پھر اللہ تبارہ و بطالہ کسی کا چہرہ کالا کر دے گا کسی کا سفید کر دے گا یوم تبیلد وجوہد وجوہ اس دن کچھ چہرے کالے ہوں گے کچھ سفید ہوں گے فہم اللہ دین اسد وجوہ ہم آ فضوکل آزاد ابھی میں کن جن کے چہرے کالے ہوں گے اللہ کہے گا تم اللہ کے ساتھ انکار کرتے رہے ہو آج اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کو چکھو گے فوی رحمت اللہ خالدون جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور کتنے سفید ہوں گے اس سفیدی میں بھی فرق ہوگا اور کالے لوگوں کے سیاہی میں بھی فرق ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح سفید ہوگا کسی کا ستارے کی طرح سفید ہوگا اپنے اعمال کے حساب سے اب چاند اور ستارے کی روشنی میں بہت فرق ہے اور یہی روشنی پل سرات پر کام دے گی اور جن کے چہرے کالے ہوں گے ان کا نور بج چکا ہوگا ان کو کچھ نظر نہیں آئے گا اللہ علستان یہ فلٹر لگ رہے ہیں یہ امتیاز ہو رہا ہے غم تازل یوم ایمجرمن مجرموں آج الگ ہو جاؤ شکلوں میں بھی الگ ہو گئے سائے کے حساب سے بھی الگ ہو گئے پیاس کے حساب سے بھی الگ ہو گئے اللہ اکبر پھر جب ترازو قائم ہوگا اعمال نامے دیے جائیں گے تو اماں امن اوتیا کتاب فَيَقُولُ بی او مکر او جس کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ کہے گا آؤ میرا اعمال نامہ دیکھو میرا رزلٹ کارڈ دیکھو اقرا کتابیہ انی غلنت انی ملاکن حسابیہ مجھے یقین تھا کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا مجھے میرا حساب دیا جائے گا فہو فی عیشتِ الراضیہ پھر وہ جنت میں جائے گا جیسے چاہے گا جیے گا یہ جھوٹ بولتے ہیں ایڈورٹائزنگ کمپنیوں والے جیسے چاہو جیو کوئی یہاں جیسے چاہے نہیں جی سکتا فہو فی عیشت الراضیہ جیسے چاہے گا جیے گا فی جنت عالیہ درخت تو بہت اونچے ہوں گے قطب ہا دانیہ ان کے قریب ہوں گے اللہ اکبر و امامن اوت یا کتاب ہو جس کے الٹے ہاتھ میں عمال نما دیا جائے گا فی یا علیہ تََََََََََ علم کتابیہ کاش یہ عمال نامہ دیا نہ جاتا رزلٹ آؤٹ نہ ہوتا ایک ہی کلاس تھی کیا پتہ چلتا تھا یہ فیل ہے یہ پاس ہے اب وہ اوپر چلے گئے ہم نیچے چلے گئے کاش یہ ریزلٹ آؤٹ نہ ہوتا یا یہ وہ جو دنیا میں موت آئی تھی آخری موت ہوتی دوبارہ ہمیں زندہ نہ کیا گیا ہوتا ماں اگنا انی مالیا اتنا پیسہ تھا دنیا میں ہر کام پیسے سے نکل جاتا تھا جو بولتا تھا اس کے منہ میں پیسہ دے دیتا تھا جج ہو وکیل ہو پولیس ہو ہر محکمے میں میرا پیسہ چل جاتا تھا آج یہاں کوئی پیسہ نہیں چل رہا میرا پیسہ میرے کام نہ آیا حالانکہ انی سلطانیہ میرے پاس بہت بڑا عہدہ تھا بہت بڑی سیٹ تھی وہ بھی آج کام نہیں آ رہی کوئی میری بات نہیں سن رہا ایسے ٹرٹر کر رہا ہوگا ربیعت الجلال کا حکم ہوگا خود ہو پکڑو اس کو فغلو ہو اس کے گلے میں جہنم کا توک ڈالو ثم جہی مسلو پھر اس کو آگ میں ڈال دو ان فصلوں کو پھر اے ستر ہاتھ لمبا زنجیر جہنم کا اوپر سے ڈال کر نیچے سے نکال کر اس کو پرو کر کے رکھ دو اس کو جہنم میں تڑپنے کی بھی اجازت نہیں میرے عزیز بھائیوں یہ آیات ہیں قرآن حکیم کی جس کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے جس کا ہم مطلب سمجھنا چھوڑ گئے ہیں یہ دن دن ہے یا رات ہے شک ہو سکتا ہے لیکن اس آیت میں جو لکھا ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہو کر رہے گا ایسا ہوگا دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں فما بن اوتیا کتاب اما بن اوتیا کتاب رہی فصوف اللّہ اللہ اکبر جس کے کمر پہ اعمال نامہ دیا جائے گا ایک آیت میں الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا ایک آیت میں جس کے کمر پر دیا جائے گا اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن حکیم کی دونوں آیتیں سچی ہیں تفسیرات میں لکھا ہے کہ الٹا بازو اس کا کمر پر لگایا جائے گا جس میں وہ امار نامہ پکڑے گا ہاتھ الٹا ہی ہوگا لیکن ہوگا پیچھے کمر پہ لگا ہوا جس میں اس کا امار نامہ ہوگا صاف پتا چل رہا ہوگا یہ جہنمی ہے یہ جنتی ہے یہ بھی ایک فلٹر لگ جائے گا اور جو دنیا میں وعدے کر کے غداری کیا کرتے تھے معاہدہ کر کے غداری کیا کرتے تھے ان کی کمر میں جھنڈا گاڑا جائے گا لکل فیص ہی وہ یو کال و حاد ہی تو فلان ابن فلان جتنے لوگ غداری کرتے تھے معاہدہ کر کے معاہدے سے پھر جایا کرتے تھے ان کی کمر پر جھنڈا گاڑا جائے گا اور اس پہ لکھا جائے گا یہ فلان بن فلان ہے اور یہ دنیا میں غدار ہوتا تھا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اس حالت میں آگے بڑھا جائے گا پھر ربیعۃ الجلال علی کرام فرمائے گا یوم یوم کلناسم بن امام اس دن ہر لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا امام کس کا کون ہے اپنے اپنے امام کے پیچھے ہو جاؤ عی علیہ اصلاۃ السلام کی پوجا کرنے والے ان کے پیچھے ہو جاؤ بتوں کی پوجا کرنے والے بتوں کے پیچھے حکل کے پیچھے لاد کے پیچھے مناد کے پیچھے ہندو ہندوستان کے تین کروڑ بت ہیں معبود ہیں ان کے ان کے پیچھے جو جو فرون والے فرعن کے پیچھے سارے ان کے پیچھے لگا دیے جائیں گے اپنے اپنے معبود کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ چاند تاروں کی پوجا کرنے والے چاند تاروں کے پیچھے جو تو اس علیہ السلام ازیر علیہ السلام کی پوجا کرنے والے ہیں ان کو تو کہا جائے گا تم جھوٹ بولتے تھے تم ان کی پوجا نہیں کرتے تھے انہوں نے تمہیں اپنی پوجا کا نہیں کہا تھا ان کو کہا جائے گا کیا چاہتے ہو کہیں گے یا اللہ شدید پیاس لگ رہی ہے پانی چاہیے ہے جہنم سے جو بھاپ اٹھ رہی ہوگی سراب اٹھ رہی ہوگی تنور کے اوپر سے یا روڈ کے ایک کلومیٹر میٹر آگے دیکھو تو گرمی کی وجہ سے یوں لگتا ہے جیسے پانی ہو اس کو سراب بولتے ہیں ان کو جہنم سراب نظر آئے گی اس کو پانی سمجھا سمجھیں گے اور کہے گا جائے گا جاؤ وہ والا پانی پی لو ادھر جائیں گے تو ان کو تو آگ میں ڈال دیا جائے گا اور جو ایسی چیزوں کی پوجا کرتے تھے بتوں وغیرہ کی چاند ستاروں کی ان چاند ستاروں ان بتوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا این کم اب دون امدون اللہ جہنم تم اور جس کی تم करते کرتے ہو یہ سارے جہنم میں جائیں گے وہ کود و حنس وال جہنم کا ایندھن انسان بھی ہیں اور وہ پتھر بھی ہیں وہ بت بھی ہیں جن کی پوجا کیا کرتے تھے ان کو ان کے ساتھ آگ میں ڈال دیا جائے گا العیاز بلّہ باقی رہ جائیں گے مومن اور منافق جو پوجا تو رب کی کیا کرتے تھے کوئی سچا پوجا کرتا تھا کوئی نفاق کے ساتھ کرتا تھا ایسو کو الگ کر لیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب ربۃ الکرام تشریف لائیں گے تراونا رب کم یومل قیاما کما ترونا القمر بدر لاتے فرمایا قیامت والے دن مومنوں تم اپنے رب کو دیکھو گے جیسے چودوی کے چاند کو دیکھا جاتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے تمہیں کوئی تکلف نہیں ہوتا ایسے تم اپنے رب کو دیکھو گے وجوہ دن نادرا رب نادرا اس دن چہرے تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے اس دن بھی رب الجلال اپنا دیدار کروائے گا اور جنت میں بھی اللہ تبارک کا مطالعہ اپنا دیدار کروائے گا قیامت والے دن تم کون لوگ ہو جو جو لوگ جن جن کی پوجا کرتے تھے وہ تو جا چکے تم کون ہو کہا جائے گا کہ ہم اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں ہم اللہ کے انتظار میں ہیں ہمارا معبود نہیں آیا اللہ فرمائے گا میں تو وہ خود ہوں کہیں گے ہم نہیں مانتے ہماری ان کے ساتھ ایک نشانی ہے آپ کو پتہ کیا نشانی ہے تو کیسے پہچانو گے اپنے رب کو ہماری نشانی طے ہے اپنے رب کے ساتھ وہ نشانی دکھائے گا پھر ہم مانیں گے کہ یہ ہمارا رب ہے پھر رب جلال و اکرام اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائے گا یوم یکشف و فلا یو میوک شفاست ربیعت جلال اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائے گا مومن بندے سجدے میں گر جائیں گے اور جو منافق ہیں وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے جو یہاں نہیں کرتا وہاں بھی نہیں کر سکے گا کسی سے پوچھو کتنی نمازیں پڑھتے ہو دو کوئی کہتا ہے میں تین پڑھتا ہوں کوئی کہتا ہے میں چار پڑھتا ہوں کوئی کہتا ہے میں ایک پڑھتا ہوں جو یہاں سجدہ نہیں کر پاتے وہاں بھی نہیں کر پائیں گے جو یہاں جھوٹے سجدہ کرتے منافق ہیں وہاں بھی نہیں کر پائیں گے اور جو خالص مومن ہیں وہ اللہ تبارک کا و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے اس کے بعد ابھی منافق اور مومن اکٹھے ہیں کیونکہ دونوں کو دونوں ایک رب کی پوجا کا دعویٰ کرتے تھے پھر اللہ تبارک کا و تعالیٰ السرات کو نصب کرے گا السرات کو نصب کرے گا اللہ اکبر فرمایا بال سے باریک تلوار سے باریک اور پھسلنے والا جہنم کے اوپر پل ہوگا اس کے اوپر اچک لینے کے آلات لگے ہوئے ہوں گے اس کے دونوں کناروں پر ایک کنارے پر سلا رحمی کو کھڑا کیا جائے گا دوسرے کنارے پر امانت کو کھڑا کیا جائے گا لوگ تیرے پاس سے گزریں گے جو امانتوں میں خیانت کیا کرتا تھا اس کو امانت پکڑ کر آگ میں ڈال دے گی اور جو رشتہ داریاں توڑا کرتا تھا اس کو سلا رحمی پکڑ کر آگ میں ڈال دے گی سب کو وہاں سے گزرنا ہوگا اور یہ پل جہنم کے اندر سے گزرے گا حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن روا حرضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے بیوی بی کی گود میں سر دیا ہوا ہے لیٹے ہوئے ہیں رو رہے ہیں بی, بی پوچھتی ہے آپ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آپ کا بڑا مقام ہے آپ کس بات سے روتے ہیں کہنے لگے اللہ قرآن حکیم میں بیان کرتے ہیں ظالمی جسیا ہر ایک کو جہنم کے اندر سے گزرنا ہے ہر ایک کو اس پہ وارد ہونا ہے ہر ایک کو داخل ہونا ہے اور اس پل سے گزر کر آگے جانا ہے یہ تو یقیناً ہے کان را ربکا کا حت یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے اس میں تو کوئی دو قول نہیں ہے گزرنا تو پڑے گا جانا تو پڑے گا جلدی تکو جانا یقینی ہے لیکن متقی لوگوں کو ہم نجات دے دیں گے یہ غیر یقینی ہے معلوم نہیں نجات ملتی ہے نہیں اس لیے رو رہا ہوں کہ جانا یقینی ہے نکلنا وہاں سے غیر یقینی ہے اس وجہ سے رو رہا ہوں اللہ اکبر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ گزریں گے کوئی آنکھ جھپکنے کی مدت میں گزر جائے گا کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا کوئی تیز گھوڑے کی طرح گزر جائے گا کچھ لوگ تو پوچھیں گے کہ وہ پول آنا تھا اس کا کیا بنا وہ کب آئے گا دوسرے بتائیں گے وہاں سے تو ہم हैं چکے ہیں اور آپ جانتے ہیں جتنی لائٹیں تیز जा اتنی है رات کو ماری جا سکتی ہے جتنی لائٹ کمزور ہو انجن جتنا چاہے اچھا ہو آپ اسپیڈ نہیں مار سکتے اور یہ لائٹ کہاں سے ملے گی یہ یہاں سے ملے گی ایمان کی روشنی کتنا ایمان ہے کتنی آپ کی لائٹ ہے اس سپیڈ سے وہاں سے گزرو گے اللہ اکبر پھر یہ منافق وہاں ان کا نور بجھ جائے گا اللہ اکبر یہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے مومنوں سے کہیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا ایمان والو اون ہمارا انتظار کرو ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے جانا چاہتے ہیں نقتب اس میں وہ کہیں گے یہ نور یہاں سے نہیں ملتا یہ مرنے سے پہلے ملتا تھا وہاں جاؤ وہاں سے لے کر آ جاؤ وہ کہیں گے الم نمک وہ تو میری اماں کا بیٹا نہیں ہے تو میرا کلاس فیلو نہیں ہوتا تھا ہم ایک مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے ایک کاروبار میں شریک نہیں ہوتے تھے تم ہم ہم تمہارے ساتھ ہوا کرتے تھے ہماری پرانی دوستی کا واسطہ ہمیں اپنے ساتھ لے جاؤ وہ کہیں گے درست ہے بات کہ تم ہمارے ساتھ ہوتے تھے بولا کن فتن تمام فکم تم نے اپنے آپ کو دنیا کے لالچ میں اپنے آپ کو نفاق کے ساتھ جھوٹا کلمہ پڑھتے ہوئے تمہارے آج اعمال قبول نہیں ہوئے تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا ورتب تم ہم ایمان کو یقین کے ساتھ مانتے تھے تم شک میں پڑے رہے و غرت کن امانی جھوٹی خواہشات دنیا کی جھوٹی خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا آج ہم تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے اتنی بات ہو رہی ہوگی کہ اللہ بیچ میں ایک دیوار کھینچ دے گا مومنوں کی طرف اس میں رحمت ہوگی منافقوں کی طرف اس میں عذاب ہوگا وہ بولتے ہی رہ جائیں گے اور ان کا بولنا کسی کام نہیں آئے گا مومن گزر جائے گا کوئی گھوڑے کی طرح کوئی پیدل بھاگنے کی طرح کوئی آستہ چلنے کی طرح فرمایا کچھ چوتروں کے بل گھس گھس کر اس پل کے آگے سے گزریں گے پل کے اوپر سے گزریں گے جیسے جیسے اعمال ہیں جیسا جیسا ایمان ہے جیسے جیسی روشنی ہوگی اس پر سے گزریں گے لیکن سب کو گزرنا ہوگا اپنا اپنا حساب لگا لو کہ ہم آج کس لیول پر زندگی گزار رہے ہیں ہمارے آج معیار کیا ہیں کوئی سکول میں پڑھتا ہے تو اس کا معیار یہ ہے کہ انگریزی چیک کرو اس کی اگر انگریزی اچھی ہے تو یہ اچھا پڑتا ہے اگر اس کی انگریزی اچھی نہیں تو یہ برا پڑتا ہے اگر کوئی کاروبار میں ہے تو آمدن چیک کرو اس کی اگر اچھی آمدن ہے تو یہ کامیاب جا رہا ہے اگر اس کی آمدن اچھی نہیں تو یہ ناکام جا رہا ہے یہ ہمارے معیار ہیں لیکن کبھی یہ معیار بھی بنایا کہ اس کا ایمان اچھا ہے یہ کامیاب جا رہا ہے اس کی توحید خالص ہے یہ کامیاب جا رہا ہے یہ بدعات اور شرکیات سے بچتا ہے یہ کامیاب جا رہا ہے اس کا ایمان کا لیول اب ہے یہ کامیاب جا رہا ہے یہ وہ معیار ہے جو پچاس ہزار سال میں کام دے گا اور وہ معیار جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں یہ تو چٹکی کی بات ہے کسی وقت بھی روح نکل سکتی ہے گزرنا پڑے گا منافق گر جائیں گے تارحمی کرنے والے گر جائیں گے امانتوں میں خیالت کرنے والے گر جائیں گے اور باقی لوگ مومن وہ آگے جائیں گے لیکن ان میں ایک اور فلٹر لگے گا ان میں کوئی ایسے ہوں گے جن کے دلوں میں قدورتیں ہوں گی نفرتیں ہوں گی مومن بھی ہیں توحید والے بھی ہیں نمازی بھی ہیں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود دل سے قدورت ختم نہیں کرتا ان کا فلٹر پھر کیسے ہوگا یہ انشاءاللہ اللہ آئندہ عرض کروں گا اور پھر جنت کے احوال اور جہنم کے احوال اللہ تبارہ کا وطالہ جو میں نے عرض کیا سمجھنے کی توفیق دے عمل کی توفیق دے رب الجلال اس دن ہمارا ساتھ دے اللہ تبارہ کا وطالہ ہمیں حوض کوثر سے پانے پینے والوں میں شمار کر دے رب الجلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار بنا دے اللہ تبارہ کا وطالہ بول سراج سے آنکھ جھپکنے کی مدت میں گزرنے کی توفیق دے دے اور اس کے لیے بھائیوں تیاری آج کرنے کی ضرورت ہے غفرتوں کو چھوڑو اور اپنے آپ کو جھنجھوڑو اور اپنی حالت کو کی اصلاح کرو ہر آنے والا دن آپ کے ایمان میں اضافہ کا دن ہو آپ کے نیکیوں میں اضافہ کا دن ہو آپ کے گراہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا دن ہو ما علین اللہ, اللہ, اللہ